رمضان المرحبا، رمضان المرحبا سلول الحبیب صل اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین واقعہ تو آج بھی بخاری شریف کا ہی آپ کو سنانا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی شاف فرماتا ہے وہ رحمتی وسیع شعیع ترجمہ کنزلی مان اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے سبحان اللہ اس آیت کریمہ کے تحت ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ہے اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دبی یہ پاک علیہ اثرات السلام نے فرمایا ایک کتا کسی کنویں کے ارد گرد گوب رہا تھا اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پیاس کی شدت سے مر جائے گا اسی درمیان قوم, قوم بڑی اسرائیل کی ایک بدکار عورت برے کام کرنے والی وہ عورت تھی اس کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے جب کتے کو دیکھا میں حدیث کا مضمون خلاصہ سنا رہا ہوں کہ جب اس نے کتے کو دیکھا کہ کتا پیاسا ہے تو اپنا موزہ نکالا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا اب آپ جانتے ہیں اس نیکی کا اس اچھے کام کا اس بدکار عورت کو کیا ادر ملا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے گناہوں کی مغفرت فرما دی گئی اللہ وغنی، یہ ہے میرے رب کی رحمت اتنا تھوڑا سا کام اچھی نیت سے کیا گیا اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس بدکار عورت کی مغفرت کر دی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک جانور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے ایک بدکار عورت کی مقفرت ہو جائے تو جو اشرف المخلوقات یعنی انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے پھر اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے پھر اللہ کے نیک بندوں کا خوب ادب کرے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو کتنا آجر ملے گا اور بالکل اس کے اپوزٹ اس کی مخالف بات سمجھیے کہ جب جانور کو تکلیف دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو انسان کو تکلیف دینا جو کہ اشرف المخلوقات اور پھر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہیں اپنے اپنے احباب کو تکلیف دینا یہ کس قدر زیادہ گنا ہوگا سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا شاندار انداز ہوا کرتا تو میں آتا ہے ایک بار نبی پاک علیہ السلام وزو فرما رہے تھے آپ کے وضو فرماتے ہوئے جس برتن سے آپ وضو کر رہے تھے ایک پیاسی بلی قریب آ گئی میرے آقا نے وہ برتن اس بلی کے آگے کر دیا اس بلی نے پانی پیا اس کے بعد ربی پاک نے اس برتن کو استعمال کیا ذرا غور کیجیے میرے آقا جانوروں پر بھی کتنے شفیق ہیں ایک بار دو صحابہ علی مردوان دو اونٹوں پر سوار تھے اور آپس میں کھڑے ہو کر وہ اونٹ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے تو ربی پاک علی خطرات اسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر بات کرنی ہے تو اونٹوں سے نیچے آ جائیں انہیں کیوں تکلیف مبتلا کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہے اسلام اسلام میں جانوروں کو بھی تکلیف دینے کی ممارحت ہے تو انسان کو تکلیف دینا پھر مسلمان اور پھر ہمارے رشتے دار ہوں ہمارے قریبی احباب ہوں کسی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی ایک حدیث پاک سے اس بات کو سمجھیے کہ مسلمان کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک کس قدر را ہے جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من آزا مسلم فقط آزانی ومن آزانی فقط آز اللہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی میرے آقا فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی راحت کا سامان کریں کیا انسان کیا جانور ہر کسی کے لیے آکاش ہم آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں اور اس نیت سے آسانیاں پیدا کریں اس نیت سے خوشیاں بانٹیں کہ اللہ قریب اس کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ خود ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور حدیث اور ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم